گو سالوں کی سیڈی نہیں بنا سکے بہن ہو جائیں رسول ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لطیفہ بسرایا تھا یہ ملاز وضا رحمتہ اللہ جو تھے بڑے بزرگ آدمی گزرے ملاز و فیض رحمتہ اللہ علیہ جو تھے یہ ساری زبانیں ایسے بولتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ مادری زبان ان کی کون سی ہے تو بل نے کہا کہ میں معلوم کر کے بتاؤں گا آپ کو مادری زبان کی کون سی تو اس بات کے وقت ہاں قزا ایجب ہو گئے نا تو راستے میں درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا گھر میں جب کے پاس گزر بیٹھے تھے اس نے کوئی پر چلانا لگائی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تو کی سی اور جائی فارسی ہم بولے ہو اس نے کہا کہ بدباسی کے عالم میں زبان کو بولتا ہے وہ اس کی مادری زبان ہوتی ہے کہ اب سارے خیالات اس کے بدباسی مو کر بیل کر لیتی ہے نا تو روایت خیال دل کا ہوتا ہے کہ جو نکلتا ہے وہ اس کی مادری زبان ہوتی ہے ایک دفعہ برطانیہ میں سروے تھا ہمارا نیو علی کو البان صاحب ہے نا وہاں پر تھا اس تو ہے نے کہا کہ وہاں پر ایک سروے تھا اور یہ سروے اس بارے میں تھا کہ ہم معلوم کریں کہ لوگوں کا ریلیجن کیا ہے تو اس کے لیے وہ سروے کو اس طرح کرنا تھا کہ مطلب ریسرچ آج سوشیالوجی وغیرہ کے چلتے ہیں نا تو سوشیالوجی کا ایک آپ ہے ضرور ہے جی. تو جو ریسرچ کرنے والے تھے پر جو کام کرنے والے تھے وہ ایک مائک اور ایک ریکارڈنگر کا بندوبست کر کے اور مائک لے کر ریلوے ریل اسٹیشن پر کھڑا ہو جہاں بہت رش اور بہت رش کا وقت ہوتا ہے تو جو آدمی اتر رہے تھے اتر کر جلدی نکلتا آدمی نا تو آدمی کھڑا تھا تو اترتے آدمی کو جلدی نکلتا واٹ از دا تو اس میں فوراً جاب دینا ہوتا تھا بغیر سوچے تو سروے کا جو آیا ہے نتیجہ آیا ہے اس میں یہ ہے کہ موسٹ آف دی پیپل ہیڈ سیڈ ایٹ آئی ڈونٹ نو اکثریت نے جواب دیا تھا کہ مجھے پتہ نہیں ہے تھوڑا نے یہ دیا کہ میجورٹی آف دی پاپولیشن سیکولر کرسچین نہیں ہے سیکولر ہے زیادہ زیادہ کرسمس کے سیر سپاٹے کے ساتھ الگ ہے بس باقی مذہب کے ساتھ نہیں ممتنی. ممتنی. ممتنی. یہ کر رہا تھا کہ آدمی کے شخصیت میں ایک آخری خیال اس کے آخری کھانے میں بیٹھا ہوتا ہے آخری عقیقت کے طور پر اس کے پاس موجود ہوتا ہے ممتنی. وہ اس کا کیدا کی شخصیت ایمان اس کا وہ ہوتا ہے ممتنی. اور بلاخر ترجیحات کا جو وقت آتا ہے نا کس کس چیز کو آپ چھوڑ رہے ہیں کس کو لے رہے ہیں دوستیوں کے بارے میں عیسائی دنیا اتنی مطمئن ہو گئی تھی کہ ان کی عورتوں نے منی اسکرٹ پہن لیے اور نمازیں دے گئی روزے ختم ہو گئے کلمہ نہیں آتا ان کو تو اب ان کو جو ہے فیصلہ کو نلگار کر کے ان کو جو ادھر یا ادھر کرنا ہے ان کو یہ تھا کہ اب یہ کوئی اسٹینڈ بھی نہیں لے سکتے کوئی لڑنا وڑنا بھی نہیں کر سکتے تو اس وقت جنہوں نے ان پر یلگار کی ہے ان کو اندازہ ہوا کہ انہوں نے جان دی ہے لیکن اس نے کی ہے ان عورتوں نے جان دی ہے. ماری گئی مطلب یہ کہ آخری بل آخری جو ترجیح تھی وہ ان کے پاس تھی اللہ کا تعلق اور ایمان تھا انہیں اسی کہتے ہیں ایمان بڑی قیمتی چیز ہے متحدہ سرکار چلا ہے تو متبدلہ فرقہ کا اور جماعت کا فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان بغیر عمل کے قبول نہیں ہے اشاریہ صفر دو لوگ صفر صفر دو متدلہ رہے ہوں گے دنیاستان میں ابھی تھوڑے سے ہمارے ساتھی نے ان کو کچھ شکایت دیے ہوئے ہیں متد کے نبا کی ان کا عمل شام ختم ہو گیا ان کا عقیدہ اور نبا کی امت مسلمہ کا یہ ہے کہ ایمان عمل کے بغیر قبول ہے اور نجات ایمان پر ہے امن پر مزید درجات ہے اور ایمان کے بغیر ڈھول کے نار یہ تو دائر من بدن ہے کہ دو داخلہ ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ایمان اگر ہو اور حمال میں جتنی کوتاحی کیوں نہ ہو اس کا جو ہے بک کنڈارا بدن نہیں ہے ہمیشہ ایسے کرے نہیں ہے بلکہ وہ ایک تھوڑے وقت کے لیے جس میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے رکی دہ پھر اس کا اس لیے کہتے ہیں جس کے ہے؟ ایمان ہے اس کے پاس رکی دہ ہے ایمان اس سے بالکل مایوسی نہیں ہو سکتی ہے جس وقت بھی اس کو لیا جائے گا اٹیکل کیا جائے گا اس کی اصلاح ہو جائے گی اور یہ مکمل بدل جائے گا آئے جو یوتھ کی خواہش ہے کہ ان عمل کرنے والے مسلمانوں کو نہ عمل کرنے والے مسلمانوں سے مایوس کیا جائے اور ان کا ان کا ان کے خلاف مارک بنایا جائے اور ان کا ان کے خلاف مارک بنایا جائے ان کا کو پتا ہے کہ سالانہ سی آئی اے کا اور امریکہ کا کتنا فنڈ لگتا ہے آپ کے مذہبی اختلافات کو زندہ رکھنے کے لیے انڈائریکٹ فنڈنگ ہوتی ہے کوئی تو خبیصد انڈائریکٹ ہوتی ہے اور کچھ کن ڈائریکٹ ایجنسیوں کو فائنڈ کر کے اور آ کر ان کو عقائد کے تذکرہ چرچا کرتے کرتے ان پر ابھار کر ان کو دیکھا دے گا تو یہ سادہ لو لگی کام کر رہے ہوتے پھر وبائی بنیادی بات بھی وہی سیکھی تھی تھی تھی تھی کہ, کہ انسان کے پاس بالآخر ایک ترجیح خاص جس کے قلب میں جمتی ہے اور اس کی آخری بات ہوتی ہے جس کے ساتھ کے کی جان کے پھر بھی آگے ہو جاتی ہے اور اس پر کسی دوسری کو ترجیح دیں گا یہ ایمان ہے اور باقی عمل کی کوتاحی ہے تو وہ عمل کی کوتاحی ہے وہ مانتے ہوئے ایسے کوتاحی ہو رہی ہے جی کہتے وہ آدمی جو گناہ کرتے ہوئے اس کو گناہ تسلیم کرے یہ تو ہے فاسق گناہ گناگار تین درجہ نہیں فاسک جو آدمی کبیرہ گناہ شب کر کرے اور وہ گناہ سمجھتا ہوا ہو یہ فاسق جو کبیرہ کبیرا گنا کولان کرتا ہو یہ فاجر ہے اور جو گنا کرتے اس کو گناہ نہ سمجھتا ہو یہ کافر کا محرا ہے نا؟ کافر گی گناہ کافر گی. نا؟ کے بارے میں آدمی کھیت ہے پانی سے پٹے گی تو پڑوں کی چوری تھوڑی چوری ہے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اگر پتوا لگانے کے اصول کے لحاظ سے یہ محاورہ ٹھیک نہیں بٹتا جی اتنی بات پر کب کا پتوا ہو جائے اصولی بات کرتی ہے محاورہ ٹھیک ہے روپ کا فرقے گی بگو گناہ گنا کرے گی اور پھر وہ آدمی جو تعویل کرتا ہو شریعت کے حکم کے خلاف حکم بیان کرتے ہوئے اس کو شریعت سے ثابت کرتا ہو سبحان اللہ ایک ہے یہود کے بارے میں اس میں ہے کہ بدلتے ہیں کتاب کو اور جانتے ہیں کتابوں راوت ہی ہے نا اور دوسرا ایک آگے پڑھے رب یہود کو جو کتاب دی جی گئی ہے اس کو بدلتے ہیں سلوم ہے اور ایک جو ہے تو حضرف الکلیمہ ہم مواد ہی ایک ہے اس طرح بدلتے ہیں اس کو جانتے ہیں اس پر تفصیل امام راضی رحمتہ اللہ علیہ کی تفسیر نے اثر باز کی ہے کہ دو لفظ آ ہیں ایک جو سمجھتے ہیں جانتے ہیں ایک لفظ کافی تھا یہاں پر تبدیلی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں تبدیلی کر رہے ہیں تو دو لفظ لانے کے قرآن مجید میں کوئی لفظ فالتو نہیں آیا قرآن مجید نے جو لفظ بھی آیا ہوا ہے اگر کسی جگہ دو لفظ استعمال کیے ہیں دو الفاظ الفالتو مطالبہ کر رہے ہیں آپ یا ان کا کوئی خاص ماننا ہے کیونکہ اس کے اسلوب میں بڑا راز ہے نے کہا کہ یہ تبدیلی کر رہے ہیں اور اس کو جانتے ہیں یعنی جان بوجھ کر کر رہے ہیں کہ ہم تبدیلی کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ بہت زیادہ وہ ہے آ, بہت بڑی ضرورت اور دسارت ہے ہاں امون بھی ہے ہاں یہ ہے وہی آئے یہ آئے یہ بات کہہ دیا گیا تھا کہ جانتے ہیں کس طرح پڑے اس کو جی کتاب کو بدلتے ہیں جی ہاں کتاب کو بدلتے ہیں اور اللہ کی طرف ہے نہیں اور اس کو جانتے ہیں تو ماں والد پر مطلب پورا ہو گیا تھا دیکھو ہم اس کو سمجھتے بھی ہے کہ ہم بدل رہے ہیں اور ہم وہ گڑبڑ کر رہے ہیں مفادات کے لیے کر رہے ہیں وہ شو کرتے ہیں یہ ان دنوں میں دس میں آئی ہوئی اسی کے لیے اچھا وہ گزری ہوئی ہم سبحان یاد رہے سلمان اللہ وہ مجید میں جو لفظ استعمال کیا ہے تو سلمان اللہ یعنی او... ایسا منتخب لفظ ہے زبان عربی کا کہ اس, اس سے اوپر کوئی لفظ چودہ سو سال میں ہی لا سکا کہ یہاں یہ لفظ موضوع بنتا ہے اس سے پورا مغاو لے رحان اللہ جی تو جو آدمی یعنی نہیں اسے کہ جو آدمی مستحاد امر کے خلاف بھی اس کو رد کرنے کے لیے کوئی ثبوت لا رہا ہو ساری رات حضرت پڑتا ہو سارا دن روزہ رکھتا ہو یہ آدمی خطرناک ہوتا ہے اور اس میں ایک یہود کی سازش ہوتی ہے کہ کسی آدمی کو پروجیکٹ کرتے ہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں کرتے اتنا اس کو پروجیکٹ کر لیتے ہیں کہ وہ گویا بڑی خوب بلندی تک پہنچا دیا جاتا ہے اور وہاں پر تحریف کرواتے ہیں ایسی کہ اس تحریف کا پھر ہی نہیں ہوتا مرزا غلام القاجی کو اس دور کے میڈیا نے ایک بہت بڑے مبلک اسلام کے طور پر پیش کیا ہے اور عیسائیوں کے خلاف مناظرے کرتا تھا اور مناظروں کو اخباروں میں میڈیا میں پورا کوریج دیا جاتا تھا اور یہاں تک اس وقت امیز جو ہونے نے دعویٰ کیا اس وقت اس کو انہوں نے اتنا مشہور کیا ہوا تھا کہ مسلمان زبردست مناظر عالم کے طور پر خیال جائے اس کو متعارف کرایا ہوا امید نے کا دعوی کر دیا بنانے نے دعویٰ کر دیا ایسے آپ کو یاد ہوا ہوا کہ ایک آیا تھا ایک آرٹیکل آیا تھا بڑا مشہور ہوا تھا نائنٹین وہ پڑھا آپ نے نہیں پڑھا تھا آپ کو زیادہ وہ سارے ساتھی ہمارے اس کے بعد کیے ہیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ دونوں میں نے اس پر بڑی بات کی یہ نائنٹین ایسا تھا کہ امریکہ میں ایک آدمی تھا اس نے کمپیوٹر پر ابجر کیا تھا حساب سے نا الفاظ شمار کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس نے الفاظ نکالے یہ نائنٹین ہیں جنہوں نے کتنے ہیں گریا ماشاء اللہ چہل صاحب نے گر دیا اس پہ انیس کے پر اس نے کام کیا کہ ہر صورت میں ہر لفظ انیس دفعہ آیا ہوا ہے اب الحمد है ربی العالی نا اس میں الف لام ہیر نیم دال کو گنے تو یہ انیس یا سب ملٹیپل آپسی انیس آیا ہوا ہے اور یہ ساری صورتوں میں ہے اور وہ او بڑا جیب بارٹیکل تھا پھر اس میں اس نے یہاں ذہانت کہا ہوا تھا کہ اس اس کو اس کو قوم کو سارے قرآن میں ہر سور میں قوم کے نام پر یاد کیا گیا ہے اور سورہ کاف میں اس کو اخوان اخبان کہا گیا ہے تو اگر اس کو قوم کہیں تو پہلے کاف کو سورہ کاف اور قرآن مجیس کو ہٹانا پڑے گا الفاظ ایک لفظ زیادہ ہو جائے گا انیس سے اخبار حلود رکھا جائے تو انیس پورا ہوتا ہے اچھا ایک دوسری کوئی جگہ اس نے بیچ میں کی تھی وہ بھی بڑے عجیب تھی یہاں پر کاف تھا اور دوسری جگہ تھی کوئی مجیب. اور اس کے اس کے, دوزخ کے فرشتے علیہ سات آشر. آہ وہ اس نے کہا تھا اللہ سات آشار کہ دو ذخ پر انیس جو مقرر ہیں فرشتے تو اس نے کہا سر میں یہ کرتا ہوں کہ اس قرآن مجید کی حفاظت کرے گی انیس کا لفظ مقرر ہوا ہوا ہے کسی جگہ کبھی آپ کریں تو انیس یا سمبلٹی پر اس کا آ رہا اچھا بڑا مشہور ہو گیا بڑا پروجیکٹ ہو گیا یہاں تک کہ جو لوگ عمل کے بغیر اسلام کی محبت والے ہیں ایک تو مسلمان ہیں نا ایک اسلام پسند اسلام پسند ہے یار جی عمل نہیں کرتے اسلام پسند بڑا اس کو کرتے تھے اور خصوص جو انگریزی میڈیا کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں یہ بڑا اس کو پورے مشہور ہو گیا پھر اس نے دو آیتوں پر اعتراض کیا کہ یہ آیتن نائنٹین کا میرا جو اصول اس کو پورا نہیں کر رہی یار آیتیں نہیں پھر اس نے تہمری کا دعوی کیا امریکہ میں ساری پروجیکشن کے بعد تو میں یہ کہ ایسے ایسے دینی تاریخیں جن کے ساتھ جن کے وہ کیا کہتے ہیں بیانات زبانی جو میں خرچ ہوں اور میں اس بات سے مناظرے ہوں اور ان کو اٹینڈ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے عمل پر نہ آ رہے ہوں تو یہ اس قسم کی تاریخیں ہوتی ہیں اور انہیں میں ٹارگیٹ ہوگا کے پاس خاص فقد پر انہیں وہ اپنی تاریخ کو بلاس کرنا ہوتا ہے اور پھر مقاصد دخل کرنے ہوتے ہیں یہ لیے ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا والا میں نکال کرنے دیا مفتی شفی صاحب احمد اللہ علیہ کا والا کہ سلاسل بیت اہم طریقۂ نبوت ہیں وہ کہاں پر ہے موطنے. موطنے. موطنے. موطنے. موطنے. موطنے. موطنے. موطنے. سری اسلمانزی رحمۃ اللہ سلمان نبی رحم اللہ علیہ اچھا پانچو جیل میں ہوگا جی پانچویں جیل حوالے کو پھر نکالنا ہوگا ٹھیک ہے نا پانچویں جیل کے حوالے سے نکالنا ہوگا کہ سلاسلۂ بیت اہم طریقہ نبوت ہے لہذا اگر آدمی کو طریقہ نبوت اور دین پختہ اور اپنی حالت ملے گا تو وہ تو محققین کے سلاسل بیت ہیں پھر عالمی کا محققین بھی ہوتے ہیں غیر محققین بھی ہوتے ہیں اصلی چیزیں میں چل رہی ہوتی جیلی چیزیں میں چل رہی ہوتی ہماری یونیورسٹی کا میجر آزاد صاحب ہے وکس ڈپارٹمنٹ میں ایس ڈی او ہے تو اس کے یوناڈ نیشن میں کام کیا ہوا ہے تین سال کوئی پوسٹ آئی اس کو ساتھیوں نے کہا کہ آپ یوناڈ نیشن میں کام کیا آپ اس کے ایلیجیبل ہیں اس نے اپلائی کیا تو اس کے کروات وغیرہ دیکھے انہوں نے کہا آپ یوناٹیڈ نیشن میں نہیں کام کر رہے ہیں آپ ڈبی یوناڈ نیشن میں کام کر رہے تھے امریکہ بھی اس کو چلا رہا تھا لیکن ایک اچھی ڈمی یا اللہ تین سال میں بیج لگاتا رہا ہوں کھا لیتا رہا ہوں میں ڈمی میں میں کیا بات اس سے پہلے کر رہے تھے یہاں ہر جگہ اصلی اور جیلی وہاں یقینا موقع یقین ہوتے ہیں نا اس نے ہمارے گھر پر ایک سالہ آ گیا پھر اس لیے میں تو اس کو گھر والوں کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیا حضرت سلسلہ ہے حضرت نظام الدین وزیر الحمۃ اللہ علیہ کا ان کا سلسلہ ہے تو عورتوں کو تو بڑے پسند آتے ہیں یہ کرامتوں کے واقعات جو ہیں بڑے پسند ہیں لوگوں کو اس لیے کرامتوں میں بڑے انجینئرنگ کی ہوئی ہے کتابوں میں بڑے اس میں لکھا ہوا تھا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو لوگوں نے کسی عالم سے پوچھا کل روزہ ہے یا نہیں کہا کہ سبر کریں اس گھر میں آج رات کو بچہ پیدا ہوگا کل اگر دودھ پی لیا پھر تو روزہ نہیں اگر دودھ نہ پیا تو پھر روزہ ہے کہ پورا دن روزہ دودھ نہیں پیا یہاں تک مغرب کو مطلب بارے بھی رسالے ہیں اور سلا بلنگیاں ارے تصویر میں شو ہے تصویر مجھے تو اس کو جب دیکھا تو باقی آخری سفر پیر صاحب کی تصویر ہاں جی. ماشاءاللہ ملنگ بیٹھے اور جی. لکھا ہوا ہے کہ گفتبو بندہ نوازی خندہ پیشانی افیز رنگی کا نادیہ اشار ہے نا تو اس میں تو حضور کے لیے استعمال کیا ہوا ہے ایک دفعہ جب استعمال ہو گیا ہے تو توبہ ہم تو اس کو یعنی وہ ضرور ہی نہیں کرتے کہ ہمارے لیے بھی اس کو استعمال کرے <تصفيق> ہمارے ڈاکٹر احسان صاحب نے ایک بڑی خوبصورت ایس گاڑی رکھی تھی نا اس اس رکھا اس, اس کا نام رکھو تو कस्वا. <تصفيق> کسی نے کہا کہ آپ اس گاڑی میں بیٹھے میں نے کہا کہ اس پر تو کسبہ نام رکھا ہوا ہے آپ کے اس گاڑی گا بیٹھے ہم تو کہے اس گاڑی کے آ کے لیٹے اور آپ کہہ رہے بیٹھے سر بیٹھ اس کا نام یہ ہو گیا تو صدر صاحب کی تصویر لگی ہوئی نے یہ کارنامہ انجام دیے فلاں میں نے کہا سارا مورے تصویر مانگنا صدر صاحب وہ کارنامے پہ شاید سدر تین کی صالح بنے جو خا خواہ متا لفظ لگی ہے کہ ہم تو تھانوی لوگ ہیں ہمارے ہاں تو قرآن ودیز پر تصور کو سراف کے ترازو پر تولا گیا ہے تھالوی رحمت کی ترتیب میں کے ترازو کیا ہوتا ہے سونا تولتے خدا نا خاص خاص طار اس کا ایک رتی اگر کم ہو گیا تو کم ہو گیا کتنے کمی آ گئی ایک طرح بارہ ماشے ہر ماشے میں آٹھ تھی تو کتنی ہو گئی بارہ ایک سو بیس ہو گیا تو سو روپئے کی کمی تو آ گئی نا اگر رسی کم ہوئی رسی سو روپئے کی ہوئی کہ نہ ہوئی ایک سو چالیس کی ہوئی پندرہ کے حساب سے پندرہ کے حساب سے ایک سو کی رسی بن گئی کم ہوئی تیسرے سینتیس روپئے کا نقصان آ گیا لہٰذا وہ ترازو ہو جو ہوتا ہے سراف کا ترازو اس کو کہتے ہیں جس تلتا ہے اور سونا تلتا ہے تو اس لیے وہ آدمی جو الفاظ قرآن و عزیز کی روشنی والے محتاط استعمال کرتا ہو ہمیں فوراً زیادہ ہوتا ہے غیر باقی کے بولنے میں ہم بھی اتنی احتیاط نہیں کرتے ہیں لکھنے میں تو پھر بہت احساسات کیوں کہ لکھنا ہے تو آپ کو مت مجھ سے معاف نہیں کرتے ہمارے مسالے میں دو بار من پر ایسا اعتراض دور دراز کے لوگوں نے کیا ہے کہ خوب میری بےزتی ہوئی ہے اس میں واقعی اپنے غلطی اس میں کی ہوئی تھی اس کا پھر اعتراف کر کے شاید کر کے اس کو ٹھیک کیا تھا ہمیشہ کے لیے جو چیز بہت فائدہ والی ہوتی ہے چالو ہو جاتی ہے اس پہ اصلی کے ساتھ جیل پر چلتا ہے جیل والوں کو موقع مل جاتا ہے کہ اس کو چلائیں اس کے ساتھ اس کے فوائد کی پیش نظر تو اس میں حقین کا میں ایک دفعہ چلا گیا لاہور بجے خیر کے گا اس نے کہا جی آج ہمارے والو صاحب کا جو سلسلہ ہے جہاں پر بیٹھ ہیں ان کی مجل سے ذکر ہے تو اس میں آپ ہمارے ساتھ چلے جائیں بھی فارے جائیں چلے جائیں ہمارا کیا یہ جگہ لے جائیں بیٹھ جائیں گے بیٹھ کے ان کی مجل ذکر ہوئی انہوں نے پہلے تو پاسن فار ذکر ہاں ہے سانس کرتے ہیں لا الہ، اللہ سانچ ہے کہ لا اللہ کہنا اور باہر نکالتے ہیں ل اللہ دھیان سے کہنا زبان ہے لے وغیرہ یا اندر کھینکتے ہوئے اللہ کہنا اور اس اسل کے اللہ کے طرح اندر آ رہا ہے اور باہر سانس نکالتے ہوئے لا کہ باہر نکل رہا ہے تو اس کے مشق کے طریقے ہیں تو انہوں نے پاچن فاسٹ کیا اور بیت القدس تو سب نے شو شو تیز کیا ذرا اور پہنچ گئے جی سارے سارے پہنچ گئے پھر وہاں پر ہو گئے کیا کہتے اطمینان میں ہو گئے پہنچ کرنا پھر انہوں نے کہا وہاں سے انہوں نے کہا کہ م... بس سے نبی پھر وہاں سے اڑ کر سارے وہاں پہنچ گئے پھر نے کہا بیت اللہ شریف پھر وہاں سے ساڑے اڑ کر وہاں پہنچ گئے نے کہا شی موالہ کر سی مل پر پہنچ گئے پھر واپس ہو گئے واپس ہو گئے تو اس کے بعد دعا وغیرہ ہوگی تو میرا تعلق کرایا اس نے کہا یہ ڈاکٹر خدا ہے پھر چیش دیا کہ اجازت والا ہے میرا اس کے ساتھ بیٹھ کا تعلق ہے کہا, اچھا آپ جاری ذکر کرتے ہیں کہ آپ خافی ذکر کرتے ہیں, جاری جاری کرتے ہیں. کون سا افضل ہے میں نے کہا دونوں افضل میں نہ زیادہ افضل کون سا ہے میں نے کہا جس کو جیسے آپ <laughs> یہ بات لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ افزل ہمارا کو تو کرتا ہی <laughs> نہیں خیال اس کے بعد دعا ہو آگے تو میں نے اسے کہا میں نے کہا شعیب صاحب آپ کے والد صاحب کا سلسلہ لوری یا لوری لوری جانتے ہو بچے کو ہے تو لانے کے لیے جو ماں کچھ نہ کچھ بولتی ہے نا پختہ نے لوری جو للی للوڑوں ہمارے بچوں کو ذکر قادی کیا لا الہ اللہ سوچ رہے ہیں تو وہ کہا کرتا کہ کہ ہے لوری ہے میں پشاور سے آیا ہوا ہوں افغانستان میں بمباری ہو رہی ہے اور آپ کے سلسلے کے ایک آدمی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ وہاں پر مسلمانوں کا کیا حال ہے تو لوری نہیں ہے تو کیا ہے بارہ میں تو اس کے بارے میں اب لے کر کرم نہیں چاہتا ورنہ اس کے بارے میں مجھے یہ سدر ہو رہا ہے فوج میں کو چلایا ہوئے لوری کے طور پر فوج کے ادارے میں کسی دینی تاریخ کو ڈامنیٹ ہونے نہیں دیتے نا کوئی تا ایک تاریخ اگر ڈامنیٹ نہ ہو جائے تو ان کو مختلف جگہوں پر لوگوں کو کرنا ہوتا ہے جکڑنا ہوتا ہے میں کہا یہ تو لوری مجھے لوری نظر آیا ہے کہ جس کا مطلب مسلمہ کے فوائد اور نقصان کے بارے میں شوری ہے تو لوری نہ ہوا تو تیار تو غرض وہ آواز تو صرف یہ کی دیجیے کہ آدمی کے دل, دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا تعلق راستہ ہو جائے پکا ہو جائے محنت کرتے کرتے کوئی کرتے کرتے کہ اس کی آخری حقیقت اس کے رہ جائے کہ یہ ساری چیزیں چھٹ جائیں یہ نہ چھٹیں اور آرام بدہسی میں بھی اگر یہ ہو تو اس کے بعد جو آخری بات ہو اللہ کا تعلق ہو کثرت ذکر کثرت دھیان کثرت مجالس بجال ہے اللہ کرتے بات پیدا ہو جاتی ہے آپ کے ایک اور سنا دوں میں نے دیکھا ہوا ڈاکٹر صاحب شیر احمد ترخان یاد پہ شیر محمد ترخان جی اصل مسیح جماعت شیر شیر کو تھا یاد پہنا شیر تو منگا واد بخشیالی گجرات میں وہاں کی شادی کرائی تھی ان کی ایک ایسے موزود شادی ابا کی سارے لڑکے ہی لڑکے تھے خیر اس کے جب میں گیا اس کے شادی کے بعد گھر پر گیا مبارکباد کے لیے تو اس نے گاوڑی سے کہا ہوا تھا کہ عجیص برادری مبارکیلا لاسٹ صاحب لے رہا تھا کوئی جذبات خیر ویسے چلا گیا وہ جو آگے آئی تو میں نے آج پیچھے کیے اور وہ چاروں بھائی اور گھر والی بیٹھی ہوئی ہے والدہ صاحب چولہے کو پکا رہی ہے بیٹھے ہوئے تو چار وہ تھوڑے سرسے میں بیمار ہو گیا بڑا سا بیمار ہو گیا اور بیماری اس کی موت ہو گئی اس کی موت تھی اس کی بیوی اس کے بعد جو بھائی تھا اس نے شب بیا لیا اس کی منگنی ہوئی ہوئی تھی شاپ مشورا اس کے بارے میں مجھے خیال تھا کہ اس کو یا تو سیر اس کو اس پر کیا گیا ہے یا اس کو کوئی ایسا زہر دیا گیا ہے جس میں اس کے اس کا زہر تھا اس کا دل کے لیے بلڈ پرشر اس کا بہت زیادہ ہوا ہوا تھا داخل کر رہے تھے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا تو جب بھی میں نے گھر پر جایا کرتا اس تھا اس کا صاحب راگل رہے سم لو مچھلی اتنا اس کو محبت کرتا اس کی بیماری جب میں گیا تو مجھے نہیں پہچان سکتا تھا نہیں پہچانا تھا لیکن اس ہار میں وہ کرتا تھا ایسے کرتا تھا بینک کے زما پیسے. پیسے اس نے تین دفے سے ہاتھ کر کے یہ آواز لگائی میں نے کہا آپ جب بہت آواز اس جگہ کو پہنچ گیا کہ اس کا اپنا قریبی دوست بھی اس کو اب اس کو پہچان نہیں سکتا لیکن وہ آخری حقیقت جو قلب میں ہے وہ ہے ابھی بھی ابھی بھی زندہ ہے چلو ایک اور لطیفہ یاد آئے ستا ہے آپ کو اس طرح تھا کہ پشاور شہر میں ایک نابینا بیٹھا ہوا تھا سڑک کے کنارے بھیک مانگ رہا تھا تو اس کے پاس ایک لوہار کی دکان تھی اس کے ازوا لایا گیا تو اس نے کہا اب اب جی الحی فرما رہا رہا رہا. تو اس کو ہلوا دیا اس نے منہ میں ڈالا اسے اس کو چبایا چبایا چبایا وہ دوڑ کرایا کھات پکڑا سکتا پہ ٹکڑے تو اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ آ, یہ ہلوا میں جب اس کو میں نے چبایا اس کو میں نکل نہیں سکتا تھا تو یہ میرے پیسوں کا خریدا ہوا ہے اس کو نکل نہیں سکتا وہ تو ٹکڑی تھی سوچکا تھا نا اس نے کہا کہ اس طرح ہوا تھا کہ میں بہت تندست ہو گیا تھا اور ایک دفعہ میں چمکنی کے قبرستان میں گزر رہا تھا تو اس قبرستان میں ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی ایسے میں نے اندر دیکھ لیا تو اس کے اندر کچھ چیز پڑی ہوئی تھی میں کو جو دیکھا تو پیسوں کی بکڑی تھی میں کہا اس اس کو میں نے لے لیے تھے اس سے اس پر میں نے دکان وغیرہ کی کاروبار سامان وغیرہ میرا کام چل پڑا میرا کام چل پڑا اس پر جو ہے تو آ, پھر وہ پیسے جتنے تھے اس کو میں نے اسی جگہ رکھ دیا واپس لے جا کر خالد تو جن کو بھیک مانگنے کے بعد یہ پیسے وہاں لے جا, جاتا تھا وہاں پر قبرستان میں ٹوٹی ہوئی کبر پہ آتے خل کو کھا مارو خرد لما تو پھر جب کوئی نہیں آتا تھا تو کرتا تھا کہ اب کوئی بھی نہیں ہے تو یہ وہاں جا کر پیسے رکھ لیتا کھا مارو اسی لم جی لوگوں کو اس بارے میں نہیں بولتے نا ادارے ہمارے ادارے کے پشتے پر چونکہ نظر آئے ہوئے ہیں تو وہاں کہتے ہیں سانپ نے کھایا ہے پوری بدل گیا بابرات کا بدلتے ہوئے اس طرح ہوا کہ پھر اس طرح ہوا کہ یہ جو لوہار تھا اس پر پھر تندستی دستی پھر تندستی دستی تو اس میں اس کو بیٹر نے کہا کس طرح بابا جو مر گئے پیسے کہ معلوم کرتا ہوں اسے اس پیسے میں لے کر آؤں گا تو اس اس قبر پر گیا تو اس میں وہ قبر بند تھی پیسے پیسے نہیں تھے پیس لوگوں سے پوچھا کہ اس طرح نابینا تھا تو وہ کہاں پر ہے کہا وہ مر گیا ہے وہ مر گیا ہے اور اس کو آپ نے دفن دفن کر دیا کا فلاں میں تو اس پوچھا کہ دفن کیسے کرنا نہ جب اس کو دفن کر دیا تو اس نے کوئی گڑی مسڑی تھی اس نے کہا کہ یہ بھی میرے پاس دفن کرنا یہ سمجھیا گیا کہ گھڑی پیسوں کی گی بعض اگر کی گئی ایسی ہوتی ہے اتنا زیادہ آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں میں نے جا کے کبر کو کھودا کبر کو جب کھودا تو اس کے اوپر جو یہ تھے گرٹ والے روپے جو پڑے ہوئے تھے یہ سرخ انگارے کی طرح چمک رہے تھے تو میں نے کہا کہ خیر ہوں گا جاتا ڈھیر کاٹ بولی تشرے جس میں رڑ نہیں دی آن رڑ ہنگانی انگانی تو کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک روپے کو میں نے ہاتھ لگایا کہتے ہیں وہ اتنا گرم تھا جیسے آگ میں تپایا ہوا تھا اور اس سے میرا ہاتھ جلا تو پھر یہ جو لوہار تھا یہ جب کام کرتا تھا نا تو اس نے اپنے دکان میں پانی کا گڑا گیڑا بنایا ہوا تھا برتن رکھا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس ہاتھ کو ڈبوتا تھا پھر نکالتا پھر ڈبوتا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ اس ہاتھ کو تم کیوں ڈبوتے بس کا دار لاسٹ ماس سو گئی جی. تو کہتے اس روپے کو جو میرا ہاتھ لگایا نا اس سے پھر جو ہے یہ جلد پڑتا ہے یہ اب جو ہے تو یہ نہیں ختم ہوتے میں رو کتاب لیکن ان انوار احوال یا ہمارے المتاب القبر بڑے واقعات ہیں اتنے دلچسپ ہیں کہ آدمی کو اتنے کہ آدمی کے خوف سے بال کھڑے ہوتے ہیں اتنی محبت خودہ کال میں ایک مسجد کا خادم تھا تو بیمار ہو گیا تھا تو اس کو اسپتال میں داخل تھا جب مسجد والے آتے کہتے کہ استاد جی سب خدمت میں تو چندہ درد ہو گیا اور چندہ بو تو ہر وہ جا کر ہر روز اعلان کرتے استاد جی بیمار ہے چندہ ورتلا کے تو چندہ لے کر آتے تھے تو ان سے لے لیتا تھا پھر جب مرا ہے مرنے کے واجب اس کو غسل دے رہے تھے تو سارے پیسے باندھے ہوئے کمر پر اس کے گھڑی نکلی ہے جانور سے روش ہو نہیں ہے اس میں ڈاکٹر فضا حسین تقریر کرتے جمعے کی نا پتنی اب کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو اس کے بعد میری عمن وہ ہو جاتی ہے آہ. تو کیا کہتے ہیں لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتے ہیں تو اس کی والدہ صاحب مر گئی اسی اخبار میں آ تو سیاسی لیڈ رہے نا تو لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ اس بول تو رو دے رہی جی. <laughs> اس, اس کو دو فلان جی کا پر ایک ملنگ جو جی ہے وہ مر گیا ہے تو اعلان کرو کہ اس کے چندے کے لیے اس کے گفن دفن کے چندہ کریں اور نئے کوما چندا ہوتا بے کم جی کے بڑے جگہ پر لے اس گئے جو ہے کوڑا کرکٹ کا ڈرم تھا اور اس کے پیچھے کوئی جگہ تھی خفیہ سی تو اس کو کورا تو اس پر اس کے سارے بھیک سا سا سا مانگے ہوئے پیسے اس میں سے نکلے خود بھی نہیں استعمال کر سکتے قوله ان الله لا اله الا